یا الٰہی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علیک یا رسول الله وعلی الک و اصحابک یا حبیب الله والصلاه والسلام علیک یا نبی الله يا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و حشیت عاشق الا حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم الالیہ اپنی بڑی ہی زبردست تصنیف مدنی پنسورہ اس کے بعد فیضان درود کے اندر درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ درت سیدنا ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوشخصال طے کرے حسن و جمال دفائے رنج و ملال صاحب جو نوال رسور بے مثال محبوب رب ذلجلال بی, بی آمنا کے لال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 صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسکائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمد للہ یہ سوجل جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے کے اندر شیخ تریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتم الیہ کے دیے گئے شریعت اور طریقت کے جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ علمے کے علم کے کہ مدنی انعامات نہ صرف یہ کہ ترقی درجات دراجات فرائض کی ادائیگی نوافل کی طرف ترغیب بلکہ یہ مدنی انعامات دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پانے کا بہترین نسخہ اور کنجی ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں سلسلہ دیکھنے والے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ الحمد للہ ہمارے پچھلے دو سلسلوں سے ایک مدنی انعام پر ہماری گفتگو جاری ہے اور وہ ہے مدنی انعام نمبر پانچ کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ شجرے کے اوراد اور تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیے تو ہم نے پچھلے سے پچھلے سلسلے کے اندر اوراد و وظائف پہ یہ سلسلہ ہوا پچھلا سلسلہ ہمارا شجر شریف کے متعلق تھا اور یہ سلسلہ ہمارا خاص طور پر درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے وہ لوگ کہ جو روحانیت کے طلبگار ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا اور آخرت کی بے شمار کامیابیاں یہ مل جائیں وہ آج کا سلسلہ اول تا آخر ضرور دیکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے مدنی انعامات کے رسائل یہ نکال لیجئے اور ویسے بھی آج ہمارے یہاں ملک پاکستان میں ہو سکتا ہے غالباً شابان المعظم کا چاند ہو چکا ہو تو شاید پہلی تاریخ ہو چکی ہو تو یہ آخری رات ہے تو انشاءاللہ اس کی فکر مدینہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے اس رسالے کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی تو یہ رسالے نکال دیجیے اس کے ساتھ, ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل رہنے کے لیے الحمدللہ ہمارا یہ ہاتھ و ہاتھ کال کرنے کے لیے یہ فون نمبر سن پر آپ اس وقت مراضہ فرما رہے ہیں زیرو ٹو تو اس میں آپ کال کیجئے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی شامل ہے سلسلہ کیا جائے گا تو الحمد للہ جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ ہماری دعوت پر رکن شعرا حاجی سید ابراہیم باپو اطواری یہ انہوں نے پچھلے ہی جمع پچھلے سلسلے میں ہاں فرما دیا تھا کہ ان شاء اللہ تشریف لائیں گے اور ہمارے رکن شعرا اور جنہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی انعامات کا اپنا یہ سمجھے کہ تاجدار کہتے ہیں تو یہ تو الحمدللہ ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے تو حضور درود پاک پر یہ سلسلہ ہے تو سب سے پہلے یہاں اگر ہم اس بات کو مطلب شامل کر کے برکت حاصل کریں کہ درود پاک کے کیا فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے اس پر ارشاد فرمائیں حصول برکت اور ترقی معرفت اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ احزاب میں جس کا ذکر ہے اور یہ آیت بکثرت سنتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کے اندر ہمارے یہاں آیت درود پڑھی جاتی ہے اور بھی کئی مقامات پر جب بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں آیت درود کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید الرقان حمید میں اللّہ تعالیٰ نے میں یا رسول اللہ یا اللہ یہ وہ آیت کریمہ جی اس آیت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی یہاں تک کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نور سے پر نور ہو گیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے فرمائے کہ مجھے مبارکباد دوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ آیت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ آیت عطا فرمائی ہے کہ اس جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو دنیا اور جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے مجھے آیت عطا فرمایا اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں میں تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور مفتی احمد یارخان نئی اپنی مایا کتاب شان حبیب الرحمان من آیات القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی آیت درود یہ حضور علیہ السلام کی سری نات ہے اور اس میں ایمار والوں کو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں قابل و غور یہ بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کافی اقامات صادر فرمائے مثلا نماز روزہ حج مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اے ایمان والوں تم بھی کرو صرف درود پاک ہی وہ وظیفہ ہے درود پاک ہی وہ عمل ہے کہ جس کے متعلق یہ فرمایا گیا اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندے کا بھی اللہ تعالی کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے اللہ تعالی کو تعالیٰ بلند و بالا ہے اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ کا بھی ہو فریش بھی اس کو کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو صرف اور صرف وہ آقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں اسی طرح مدینے کے چاند پر ساری مخلوقی اور خود خالق کائنات پہ نظر ہے کیا خود فرمایا جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسیب تیری ادا اس کو پسند آئی ہے شہنشاہ سخن برادر آل حضرت اپنے کلام میں نقل فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے تراندار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اللہ تعالیٰ کا درود اور رحمت نازل بھیجنا جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود جو ہے وہ دعائیں رحمت کرنا ہے جس جی میں فرق ہے اور اس کو مدنی چراہ کے ناظرین بھی جو ہے سماعت کریں اور مولانا کریں کہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی آیت درود اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ہم ہر آن ہر گڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خود ہی رحمتیں بھیجا ہے خودی رحمت نازل فرما رہا ہے تو ہمیں دونوں شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو تو جب پہلے ہی سے رحمت اتر رہی ہے پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہے سخی کے بچے زندہ رہے سخی کا مال سلامت رہے گھر آباد رہے وغیرہ وغیرہ جب یہ دعائیں مالی کے مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ مانگنے والا بڑا مہذب ہے اور سوال کرنے والا بڑا مہذب سوالی ہی ہے بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جولی میں ڈال دیتا ہے یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں جب تم ہمارے ہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہم بیت اور اس کے اصحاب اس کی خیر مانگو ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا تو درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردھکار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے عیسائیت مقدسہ میں مسلمانوں کو خبردار بھی فرمایا گیا کہ اے درود سلام پڑھنے والوں ہرگیز ہرگیز گمان نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر ہی موقف ہیں اور ہمارے محبوب تمہارے درج السلام کے محتاج ہیں تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برس رہی ہیں تمہاری پیدائش اور تمہارا درول السلام پڑھنا تو اب ہوا اور پیارے حبیب پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے کہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا بلکہ وہاں کہاں سے پہلے ہی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہیں تو تم سے درد سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب کے لیے دعائیں رحمت مانگوانا تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے تو تم درد سلام پڑھو گے اس میں تمہیں کثیر رد و سوا ملے گا تو پیارے میز اسلامی کے مدنی چینل کے ناظرین تو یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے مدنی انعامات میں داخل ہے اور مدنی انعامات میں اس کی تعداد بھی زیادہ ہے اگر کاؤنٹ کے اعتبار سے لیا جائے بعض وظائف ہیں کہ تین مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ صبح شام تین مرتبہ پڑھیں مگر ہمارے سجے میں ہی جو ہے شجرۂ اطاریہ میں درود السلام کی تعداد تین سو تیرہ مرتبہ ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کسرت کی جائے اور اس کے فضائل و سلات بے شمار ہے قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے مگر فضائل درود السلام بر خیر الانام کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور دن ہو یا رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن آقا کے دربار میں سلاۃ وسلام پیش کرنا ہی چاہیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہم پر احسانات ہیں جب دنیا آب و بل میں جلوہ افروز ہوئے سجدہ فرمایا روکوں پر دعا کھیل رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی امام شافی امام سجوتی رحمۃ اللہ علیہ کو الخص نقل فرماتے ہیں کہ اس وقت انگلوں کو میرے آک علیہ السلام اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا ہوتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بےحد احسانات ہیں اور میراج پر جب تشریف لے گئے اس وقت امت کے آسوں کو یاد فرما کر ہاتھ دیدہ ہو گئے یہاں تک بیان فرمایا گیا لکھا گیا کہ پیارا علی السلام وہ جب کبھی رکھا گیا کسی نے کان لگا کر سنا تو لبوں پر دعا کھیل رہی تھی اس وقت بھی امت کو یاد کیا جا رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ شاید نئی بات ہوئی کہ امن بعض اوقات ہمارے کان بچتے ہیں اور نے لکھا ہے دعاؤں کی کتاب میں کہ جب کان بچتے ہیں تو کان بجنے کے وقت درود پاک پڑھنا مستحب لکھا گیا اس کی وجہ کیا بیان کی گئی یہ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے امت کو یاد کر رہے ہیں امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں جب آپ میراج پہ تشریف لے گئے امت کو یاد کیا جا رہا ہے قبر انور میں آپ کو رکھا جا رہا ہے بعد مثال اس, سال اس وقت امت کو یاد کیا جا رہا ہے اور اب بھی میرے آقا علیہ سلاۃ وسلام قبر انور سے اپنی امتوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ آواز دل نواز جب کبھی بلند ہوتی ہے امت کو یاد کیا جاتا ہے تو گائے گائے کبھی کبھی وہ کانوں سے ٹکراتی ہے جب کان اس آواز کو سنتے ہیں تو کان بچتے ہیں اس لیے علماء نے لکھا کہ اس درود و سلام پڑھنا مستلک تو وہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں وقت پیدائش نہ بھولے وقت معج جاتے ہوئے آپ ہو گئے قبر انور میں ہمیں یاد رکھا بروز قیامت ہمیں یاد رکھا جائے گا امتیوں کو آپ کمر بند سے پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے جان جاننا سور کریں گے <تصفح> وہ آقا ہمیں یاد کرے اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو یاد اس کی اپنی عادت کی تو وہ آقا ہمیں کہیں نہ بھولے اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے پر غفلت کریں یہ کسی طور سے درست نہیں کثرت درود کی جائے کسرت درود سلام پڑا جائے اس میں ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں برکات ہیں آخر میں برکتیں ہیں خبر میں بھی برکتیں ہیں دنیا بھی عہدے مسائل پریشانیاں انشاءاللہ سب کا حل اس شجرہ تاریہ کے اس وزیر درود پاک میں جمع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت درود پاک کرنے لگے تو ہمیں وہ میرے آ, کیا زبردست شعر ہے کہ فریاد آد امتی آد جو, آد آد فریاد آد جو کرے آد آد حال اظہار ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور یہ فرمانا کہ قلم ہو اور اگر وہ لکھتے رہیں تو روشنائی ختم ہو جائے صفات ختم ہو جائے کس نے کیا خوب کہا ہمارے مرحوم نگران پڑا کرتے تھے زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اور صاف کا بھی پورا نہ ہوا تو آپ نے یہاں پر جو سنا کہ امیر اللہ سنت دامت برکات مناریہ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تاکید فرمائی کثرت سے درو شریف پڑنے والوں میں یہ شامل ہے اور علاوہ با... وا... بھی حضرت فضائل و برکات ہیں اس کے پڑھنے کے یعنی جو تین سو تیرہ بار پڑھے یا زیادہ مرتبہ پڑھے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے میں اس کی فضیلت جو ہے نا جی اس کا تو اس سے اندازہ لگائی کہ اس مدنی انعام کے ذریعے قبلہ طبلہ عمیر دامد برکات نے ایک اہم بات کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور پھر بڑے ایک ایسا عدد دیا ہے جس کے ذریعے بآسانی ہر ایک اپنا معمول بنا سکتا ہے سی سی بات سی اسے تھوڑی سی توجہ دینے کی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اپنے حاکموں کو خط لکھا جی کہ وائزین کو حکم دے کہ ان کا سب سے بڑا وظیفہ اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہونا چاہیے اسی طرح اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مدنی انعامات میں ہمیں دنیاوی برکتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں دینی برکتوں کے ساتھ دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں یہ اکثر آپ आप, سوال بھی آتے رہتے ہیں آپ کے پاس سوال آیا ہوا بھی ہے آپ کرنا بھی چاہتے تھے بھی سلسلے سے پہلے آپ فرما رہے تھے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو مدنی انعام جس سے متعلق ابھی ہمارے شاہ صاحب نے بہت زیادہ اہم مدنی پھول عطا فرمائے اس میں یہ کہ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر کوئی تنگی آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ یہ پیچیدگیاں حل کرتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے اسی طرح ایک کوئی جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ مسائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں کثرت کرتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں کئی روایت کے اندر اس کی مطلب ایک ایسی حکایت بھی ملتی ہے جیسا کہ ایک حکایت میں سناتا ہوں کہ صاحب تحفظ الاخیار علیہ رحمت اللہ القاہر نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ پانچ سو مرتبہ درسیہ پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اچھا اب جب اس حدیث مبارکہ کو ایک شخص نے سنا تو غلابہ شوق کے ساتھ پانچ سو بار درست کا روزانہ بھی شروع کر دیا اب اس کی برکت سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رسک عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا اب یہ مدنی چلے کہ ناظر دیگر اسلامی بھائی بھی یہ سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ معمول بھی بنائے جی لیکن کئی جی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمول بناتا ہے آدمی جی کہ بھائی فلاں عمل کیا فلا برد اپنایا اس کے مثالے کے اثرات بظاہر ظاہر نہیں ہوتے اب اس میں یاد رکھے کہ جیسے اب جس مذکورہ شخص کا تعداد میں درود پاک پڑھنے کا اگر کوئی سن کر کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو پھر یہ امیر علیہ سنت ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ یہ اس کی نیت کا فطور ہے یعنی فساد ہے اور اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو پھر ان شاء اللہ ازل محتاجی ضرور دور ہو جائے گی اور یاد رکھیے کہ محتاجی جو ہے نا امین و سنت بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت کے باوجود بھی انسان مہتاجی کا شفا کرتا ہے اور یہ مضمون فیل ہے لہٰذا درج شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی اور قناعت ہی یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا اس کو قناعت کہتے ہیں تو جو مل جائے اس پر راضی رہنا یعنی قناعت اصل میں غنا یعنی دولت مندی اور دنیاوی مال کا حریص یعنی لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے خواہ کتنا ہی مالدار ہوں قناعت وہ خزانہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور دنیاوی مال سے یقیناً افضل ہے کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہے اور ببال بھی اسے قیامت میں حساب دینا پڑے گا اسی طرح میٹھے میٹھے اس طرح جیسے کہ ابھی الحمد اس طرح درود پاک کی فضائل وغیرہ بیان ہو رہے ہیں اور یہ کثرت کے ساتھ درود پاک کثرت کے ساتھ درود پاک کا ایک بھی ہوتا ہے تو یہ کو غور کروں کہ درود پاک کی کثرت کے بکثرت جو آپ فضائل اس وقت سے مدانی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوا کہ کثرت درود کی تاریخ کیا ہے کیا چوبیس گھنٹے درود السلام پڑھتے رہیں جبھی ہم کثرت درود السلام پڑھنے والے کہہ کہلائیں گے دکانوں کو تالے لگا دیں مسجد میں بیٹھے رہیں اس گتھی کو حل کرنے کے لیے چند بزرگوں کے امیر ال سنت نے اقبال اپنی کتاب میں پیش فرمائے اور موتبر کتب سے آپ نے اس کی تعریف میں نقل کی ہے آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عادت کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا شمار کثرت سے درود اسلام درود اسلام پڑھنے والے میں ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ وہ تمام برکات و سمارات حاصل ہو جائے گا جن کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کروڑوں سال کی عمر مل جائے اور وہ ہر لمحہ درود و سلام پڑھتا ہی رہے پھر بھی درود و سلام پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جیسے حضرت سعیدہ شیخ عبداللہ محدی سے دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قدی کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ شریف ضرور پڑھیں ورنہ پانچ سو پر اکتفا کریں اچھا بعض بزرگوں نے روزانہ تین سو اور بعض نے نماز فجر و اثر کے بعد دو دو سو پڑھنے کو فرمایا ہے اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں مزید فرماتے کہ روزانہ کم از کم سو بار درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے پھر مزید فرماتے ہیں کہ بعض درود شریف کے ایسے سیغے ہیں مثلا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پڑھنے سے ہزار کا عدد بآسانی با اور جلد پورا ہو سکتا ہے اسی کو وظیفہ بنا لیا جائے اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے غرض کے جو عاشق رسول ہوتا ہے اس سے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقلیت پہنچاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ ذکر حبیب بیمار محبت کا اثر میں طبیب میرے بیٹے میں اس میں یہ تھا کہ اب جتنی بھی گفتگو ہوئی نا ابھی تک اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارا سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ اور اس میں ہم مدنی انعامات سے متعلق چونکہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج مدنی انعام نمبر پانچ میں جو درود پاک شجر عالیہ پڑھنے کے ساتھ چونکہ و وضائد کے ساتھ درود پاک کا بھی اس میں دیا گیا ہے مدنی انام تو مدنی انعام امیر اہل سنت نے آپ دیکھیں کتنا حکمت کے ساتھ دیا ہے کہ تین سو تیرہ بار درود پاک ویسے تو جو عدد علماء کرام نے اور بزرگہ دین نے جو نقل ہے اس میں ہزار مرتبہ بھی ہے پانچ سو مرتبہ بھی ہے چار سو مرتبہ بھی ہے لیکن تین سو بار بھی ہے امیر تین سو تیرہ بار دے کر اور اس میں آپ نے اس مدنی انعام کے ذریعے ہمیں کتنے یعنی اتنا مصروف دوڑے نا اس میں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں شامل کرنے کی کوشش فرمائی یعنی آپ کی حکمت دیکھیے کہ مدنی انعامات کی اس میں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ مدنی انعامات کیونکہ اب مدن اب یہ تو جتنا بھی جیسے ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا باپو نے کہ الحمدللہ جتنی انہوں نے فضائل بیان کیے اور جو ہم نے سنے اس سے یقیناً ذہن بنتا ہے کیا بہت کرنا چاہیے درود و سلام تو واقعی پڑھنا چاہیے اور یہ بھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور دیگر مدانی چینل کے ناظرین کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ دیگر و وظائب پڑھنے سے شیطان اتنا نہیں روکتا جتنا درود و سلام کثرت کے ساتھ مطلب کوئی عدد مقرر کر کے وقت مقرر کر کے آپ کو پڑھنے والے بہت کم ملیں گے یعنی اتنا روکتا ہے تو جس, جس میں اتنی رکاوٹ اور پڑھنا بھی ضروری ہے کہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اس قدر فائدے مند ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بلیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر تو تین سو تیرہ والا تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے والا یہ مدنی انعام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور امیر اہل سنند نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ ہمیں یہ عطا فرمایا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت تو بنا لینی ہی چاہیے اس مدنی انعام کا معمول لازمی کریں اور اس سے مدنی اعماد کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے اور میں آپ کو ان وہ طریقے کا رض کرتا ہوں کیونکہ آپ ذہن میں کثرت درود پاک پڑھنے کا ٹھیک ذہن میں آئے گا بھی ٹھیک ہم پڑھیں گے چلے ذہن بن گیا تین سو تیرہ بار درود پاک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ہو سکتا ہے بس ڈالے یا میں تو مصروف ہوتا ہوں اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں تو دیکھیں یاد رکھیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی فہرست میں خود کو شامل کرنے کے لیے نہ ہی آپ کو کاروبار بند کرنے کے جاتے, نہ آفیس کی حاجت ہے نہ آفس کی چٹیاں لینی آپ کو کچھ نہیں کرنا دیگر کوئی معاملہ توڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ علماء کرام نے جو آداد ذکر فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ان میں کسی عدد کے مطابق درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں <سلام> پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ زیادہ الفاظ والا طویل درود پاک پڑھا جائے یہ بھی دیکھیں نا اگر کسی نے صلو اللہ اعلیٰ محمد <سلام> یعنی پڑھنے کا معمول بنا لیا تب بھی وہ اس مدنی نام کا عامل بن جائے گا کہ تین سو بار اگر وہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے اور اس کی فضیلت بھی سنیے کہ یہ مختصر سا درود پاک ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد اور اس درو شریف کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ جو کوئی یہ درود پاک ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ جیسا مدنی انعام نمبر پانچ کیا آج آپ نے کم از کم تین سو تیرہ بار درشیہ پڑھ لیے اس کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء مفکورہ درود پاک کمو بیش آپ بارہ منٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں پندرہ منٹ سمجھیں تو پندرہ منٹ میں تین سو تیرہ بار پڑھنے کی آسانی سے سہادت پالیں گے اولن تو یہ کہ اطمینان کے ساتھ دو جانو بیٹھے کملا روح سبز گمر کر تصور باندھ کر تین سو تیرہ بار درود پاک پڑنے کا ترکیب بنائے ورنہ جب بھی گھر سے یہ آسان رہے گا آپ کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ارض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اس مدن انعام کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو جب بھی گھر سے دکان آفس یا کہیں جانے کے لیے نکلیں تو راستے میں درود پاک پڑھنے کا معمول رکھیے آپ بس یہ عادت بنانے کے جب بھی گھر سے باہر نکلوں گا تو مجھے تین سے تیرہ بار درود پاک پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ کوئی مشکل نہیں تھے کہ جو آنا جانا تو رہتا ہے آپ نے پیدل سفر کرتے ہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں دس پندرہ منٹ کا سفر تو رہتا ہے اگر یہ عادت بن جائے گی نا تو یہ مدنی انعام اور اس مدنی انعام کے ذریعے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش ششیم و بآسانی شامل ہو جائیں گے یاد آ گئی رحمۃ اللہ تعالی اور یہ بزرگ ہے کہ قریباً دو تین سو سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں گی صحیح اس میں درود پاک کی جو کتاب لکھی گئی ہوگی تقریباً کتابوں میں اس کا حوالہ ہوتا ہی ہے اس کتاب سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے اللہ رحمتہ اللہ کی کتاب القن البدیش ہے بہت معروف کتاب ہے بہت مشہور ہے اس نقل فرماتے ہیں کہ اہل سنن کی نشانیوں میں سے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی آپ نے کہ وہ لوگ کسرت سے برود سلام پڑھنے والے الحمد للہ اہل سنت اہل سنت کسرت سے برود سلام پڑھتے ہیں ضلع اسلامی میں آپ نے سوات ہی کیا کہ ہمارے شجر تاریہ میں ہمیں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ ارشاد فرمایا گیا اور ہمارا مادہ چینل ہی بار بار ہمیں جو ہے اس کی یاددانی کراتا ہے ہم ایک آواز بار ہاں سنتے ہوں گے پورا دن سنتے ہوں گے اور اس کی تکار سماعت ہوتی رہتی ہے سلو وبیب سلوی صلی اللہ محمد تو الحمد للہ کثرت سے جو وہ اہل ان کی نشانی میں بیان کے مدنی ماحول کی برکت الحمد للہ چونکہ اس مدنی ماحول کو ایک ولی کامل کی سمجھ کے کہ نگاہ ولایت میں گھیرا ہوا ہے تو آپ کی چونکہ تربیت آپ کسی نہ کسی انداز سے بس ایسے انداز دیتے ہیں جیسا کہ آپ درس و بیان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو بھی درس ہوتا ہے بیان ہوتا ہے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یہ مطلب ہے کہ اس سے ترغیب ملتی ہے تمہید اور اس کے بعد بڑا بھی درود پاک کی جاتا ہے الحمد للہ کی تو یہ بڑی سمجھنے کے سوادت کی بات ہے بلکہ جو مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی شورکا ہیں یہ یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو بھی درس و بیان ہوتے ہیں مدنی چینل پہ آنے والے سلسلے یہ ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں آپ جو بھی شامل ہیں یہ ایک مقصد کے تحت ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بہت اچھے انداز سے بیان کیا آپ نے کہا سبحان اللہ ہم بھی خاموشی سے چلے گئے آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے نہیں جو بھی بیان ہو اس کو سنا جائے توجہ کے ساتھ پھر اس کو کوشش کر کے اپنے نافذ کیا جائے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے بتانے والے بھی آپ سن رہے ہیں آپ غور کیجیے کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے ترسٹھ سال ہے آپ کی عمر بارہ سال ہے جو بھی ہے آپ مدنی ماحول سے وابستہ یا نہیں مدنی ماحول سے جو وابستہ ہے وہ بھی بالخصوص غور کیجیے کہ آج تک ہم جو پندرہ سال بیس سال سے ماحول سے وابستہ ہیں کیا ہم نے کوئی اپنا ایسا وقت مقرر کیا کہ ہم نے کوئی عدد جو معمول کے مطابق پڑھتے ہوں کیا اس کی عادت بنائی اگر نہیں بنائی تو آج کے سلسلے سے بس یہ ذہن بنا کر رکیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس مدنی انعام کا عامل بننا ہے, بننا ہے بننا ہے بننا اور انشاءاللہ ضرور بننا ہے انشاءاللہ. شیطان جتنا روکے گا ان شاء اللہ اتنا زیادہ ادب السلام دو پڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے ہمارے نے شورا کی گفتگو فضائل کے حوالے سے ترغیب کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی ایک سوال آیا ہوا ہے میرے پاس کہ درود پاک پڑھنے کا چلیے ذہن بنا تو آیا بے وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو آئیے اس سوال کا جواب ہم آپ کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانیں سناتے ہیں اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ, علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں عرب شریف کے شہر گمام سے عرض کر رہا ہوں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یاد ہے کہ کوئی دروئی شریف کا باد طریقہ ارشاد فرما دیں کہ بغیر بوجھوں کہ کیا ہم دروئی شریف پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ درود پاک جو ہے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ غسل فرض ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہی کہ کلی وغیرہ کر لے یہاں تک کہ اگر غفلت کے ساتھ پڑھا تب بھی یہ مقبول ہے درود پاک البتہ یہ کہ با ادب با نصیب جتنا ادب کرے گا اتنا نصیب چمکے گا تو زیر نصیب با وضو بھی ہو خوشبو بھی لگائے ہوئے ہو قبلہ رو بھی ہو سبز گنبت کا رخ ہو اب یہاں سے تو پاکستان میں تو ایسا کہ قبلہ رو بیٹھے گا تو آٹومیٹک وہ گنبد خزرہ کی بھی وہاں سمت بن جاتی ہے پندرہ بیس ڈگری کے آس پاس یہ یہاں ہمارے یہاں باب المدینہ سے جیسے کہ وہ مدینہ منورہ بھی ہے کعبہ شریف سے پندرہ سے بیس تک کے اینگل پر ہند پر بھی تقریباً یہی بنے گی ہند بنگلہ دیش سری لنکا جو بھی مطلب یعنی کہ مشرقی ممالک ہے نا مغربی ممالک کا پھر شاید نظام اور ہو اور جب مکہ مکرمہ میں رہتا ہوگا اس کے لیے سمت بدلتی رہے گی جو مدینہ منورہ میں رہتا ہوگا اس کو سرکار کے روزے کی سمت کرنی ہوگی تو اس طرح یہ کہ بہرل سرکار کے روزے پاک کی طرف یا مدین پاک کی طرف رخ کر کے دو زانو بیٹھے آنکھیں بند ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر جو درود السلام عرض کرے اس کی تو ظاہر کے کہ شانی کیا ہوگی تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جب میرا خیال ہے اجتماع گلزارہ بی میں شاید ہوتا تھا اس وقت جمعرات کو یا ہفتے کو اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار ان دنوں جب ان دنوں میں ہفتے کو ہوتا تھا ہفتہ وار اجتماع اب تو جمعرات کو ہوتا ہے شب جمعہ وہ شب اتوار یعنی ہفتہ وار اتوار کے درمیان ایک بار وہ اجتماع کے بعد دعا یہ عام جو اردو میں اپنے دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں ہوئی روٹین سے ہٹ کر صرف درد شریف پڑھے گئے تھے دعا مانگنے والے شریف پڑھے جا رہا تھا اور جو اجتماع تھا اس پر ایسی تھی کہ آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی یعنی کہ وہ رو رو کر چیخ چیخ کر کوم نے آسمان سر پہ اٹھا گیا تھا بولتے نا اتنا فوٹ فوٹ کے رو رہے تھے اس منظر پر ایک ہی بار زندگی میں ہوا ہے میں نے دیکھا یہ تو پتا نہیں اس کا کوئی نہیں شاید اس میں ہوگا بھی نہیں شاید بہت پرانا وقع ہے بہت مشکل ہے سب میرا خیال ہے نئے ہوں گے ایسے اسگے لیکن اس وقت یہاں شاید موجود نہیں ہوں گے وہ ایک بس وہ ایک ہی بار دیکھا ہے تو درست شریف میں بھی الحمدللہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کشش ہے تعالیم رسول صلی اللہ تعالی علم صلو علی الحبیب صل اللہ یہ کیسا زبردست یہ فرمایا کہ اس اجتماع کے اندر درد پاک پڑے گئے تھے کوئی عینی شاہد آپ مجھے تو بڑے پرانے کوئی یاد آتا ہے اس میں جی ہاں میں اس اجتماع پاک میں شریک تھا سبحان اللہ <واقع> ماشاءاللہ اللہ اور اس کا عینی شاہد بھی ہوں سبحان اللہ واقعی بڑا روح پرور اجتماع تھا اور اجتماع میں حاضر ہوئے مغرب کی نماز کے بعد معمول تھا کہ اجتماع جی میں بیان ہوتا تھا تلاوت جی و کے بعد بیان ہوتا تھا پھر وہی ہمارا جو ذکر الہی پھر دعا وہ اجتماع میں جو مبلک کھڑے ہوئے تو انہوں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی اور پھر درود پاک بھی پڑھا پھر اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا وہ درود پاک یہ تھا جز اللہ سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود پاک کو شامل بھی فرمایا کہ آج سے جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھا جاتے ہیں نا ہمارے ہفتہ وار ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد بیان کے دوران یہ اختتام پڑتی اس میں اسی دن سے یہ درود پاک جو ہے وہ شامل کیا گیا تو اب غور بھی کر رہے ہوں گے یہ مبلغ کون تھے کہ جن کو نافذ کرنے کی بھی اجازت تھی بال انہوں نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھا ترجمہ پڑھایا دو مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھا دس مرتبہ پڑھا پندرہ دفعہ پڑھا وہ پڑھ رہے ہیں اور سارے کے سارے جتنے بھی شورکا ہیں وہ سب بھی پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ درود پاک پڑتے پڑھتے وہ مبلک رونے لگے اشک بار ہو گئے وہ کیا روئے کہ سارا کا سارا اجتماع رو پڑا اور گویا وہ اجتماع پر نور کی چادر تھنی ہوئی تھی درو سلام کی برسات ہو رہی تھی وہ پڑھ رہے تھے اور جو ہے وہ سارے کے سارے شور اجتماع سب کے سب پڑھ رہے تھے ان پر جب گریہ تاری ہوا تو جو ہے وہ تمام شورکا پر گریہ تاری ہو گئی ہر آگ تھی گویا یوں لگ رہا تھا کہ وہ اشکبار تھی اور بالکل ایسا اجتماع نہ کبھی اس میں شرکت ہو سکی اس طرح کے مبلغ سارے وقت میں صرف درود پاک پڑھائے اور شرکا پڑھتے ہی رہیں مطلب جب بیان ہیں بعض کا بیان طویل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے کہ جو ہے وہ تھوڑی سی بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر یہ استماع کیسا تھا کہ اس میں گھنٹہ بھر تک ایک گھنٹے سے زائد وقت تک صرف مبلغ نے درود پڑھایا اور ایک ہی درود پڑھا وہ درود پڑتے با اس کا ترجمہ بیان فرماتے اور پھر گریا و زاری جاری رہتی اشک بار ہو گئے درود و سلام کی برسات ہوتی رہی اور ایک قید و سرور کی لذت تاری تھی اور اجتماع بغیر بیان کے ختم ہوا اس کے بعد پھر ذکر ہوا اور ذکر کے بعد جس کا نام ہمارے یہاں ہے دعا اجتماع میں تو اس میں عربی میں دعا ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی دعا میں پھر کبھی شمولیت نہیں ہوئی آئندہ ہو تو الگ بات ہے مگر ایسی دعا اور دعائیں ماسورہ اور دیگر دعائیں پڑھی گئیں پھر وہی درود پاک پھر اسی درود پاک کی کسرت کی گئی اور وہ جو حاضرین تھے یعنی شورکا جو تھے ان پر ایک کیف تاری تھا ہاں تو یوں سمجھنے کہ یہ درود السلام کی بارشوں میں الحمدللہ یہ اجتماع مکمل ہوا اور آپ بھی غور کر سوچ رہے ہوں گے کہ آیا وہ مبلغ کون تھے جو گریہ گزاری کر رہے تھے رو رہے تھے درود پاک کو اسی ہفتے سے نافذ بھی کیا انہوں نے ہمارے مدنی چینل <سؤال> کے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے اور امیر علیہ سنت کا جو ہے وہ اظہار نہیں فرمایا گریہ آزاری کا اظہار نہیں فرمایا ان کی ساری کی آپ نے اور بھی کئی باتوں کا آپ نے جو شروع میں درود پاک اس کا بھی اظہار نہیں ہوا تو درود السلام پہلے پڑھایا گیا پورا بیان درود السلام پر ہوا دعا بھی دورود السلام پر ختم ہوئی اور ایک ہی درود پاک تھا وہ مبلغ جو تھے وہ پانی دعوت اسلامی امیر علیہ سنت یہ ہمارے باپا جان تھے جو ہے وہ پندرہویں صدی کی علمی اور روحانی شخصیت Allah امیر انہی کا حصہ ہے اور آپ کی کثرت یہ بزرگوں سے ہے مفتی احمد یار خان نہیں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ جب کسی سے گفتگو فرماتے ہو اور کچھ وقت اس میں سکوت تاری ہوتا وقت مل جاتا آپ درود و سلام پڑھ لیتے تھے اس میں اس وقت وہ ضائع نہیں کرتے تھے امیر السنت بھی قطر درود کرتے ہیں نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے اسلامی بھائیوں کو الحمد اس کی تعلیم دیتے ہیں اس کا درج دیتے ہیں کہ ہم بھی کثرت درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور یہ اجتماع تھا کثرت درود کا اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے ہمیں کثرت سے درد اسلام پڑھنے والا جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا اس کی باقی واقعی ملی کہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدودی سے دہلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اسے درد السلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی بس یہ کہ واقعی اچھا دوسرا یہ تھا کہ ابھی چونکہ یہ درود پاک کا سلسلہ جاری ہے اور الحمد اور بھی جو بھی سوالات ہوں گے جی سوالات آئے ہوئے ہیں کچھ تو یہ کہ پیچھے اسلامی بھائیوں اس سے قبل کے سوال آپ کو سنایا جائے عرض یہ کہ آپ نے یہ سنا کہ درود پاک کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اور وہ کیسا روح پرور اجتماع ہوگا اللہ اکبر تو آج ہم اور آپ یہ سوچیں میرے اسلامی بھائی سوچیں مدنی چینل کے ناظرین سوچیں جو نوجوان اسلام بھائی وہ سوچے کہ ہم کتنا وقت اپنا فضول گوئی کے اندر ضائع کر دیتے ہیں کتنی ہم یوں سمجھے کہ میسجز, میسجز پر انٹرنیٹ پر دیگر چیزوں میں اپنا فضول وقت ہم برباد کر دیتے ہیں کیوں نہ ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء آج کے بعد ہم اس مدنی انعام پر بھرپور طور پر عمل کریں گے انشاءاللہ بلکہ اگر اگر آج شبان المعظم کی پہلی تاریخ یہ اگر ہو چکی ہے جی سو انتیس تھی تو گمان یہ تھا کہ شاید پہلی ہو جائے گی اگر یہ ہو چکی ہے نہیں بھی ہوئی تو کل سے ہی مہینہ شروع ہوگا تو شابان المعظم تو ہے ہی کثرت درود کا مہینہ جی ہاں ہے ہی کثرت درود کا مہینہ اور الحمد ہمارا سلسلہ بھی اسی تاریخ کے ساتھ یہ سمجھے کہ میچ کر گیا تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک بات اسے ضرور بال ضرور پڑیں گے اور یہ نہ ہو یہ یہاں پر میں عرض کا نور کے لکھنے میں بھی آپ اسے بولیے نہیں کہ سرکارت علم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نام اس میں محمد آتا ہے صلی اللہ تعالی وسلم تو مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھیں بعض اوقات یہ لکھ دیا جاتا ہے ایس ڈبلیو ڈبلو انگلش کے اندر سلام لکھ دیا جاتا ہے سندھی کے اندر سواد بنا دیا جاتا ہے اردو کے اندر تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا یہ سخت ممانعت ہے سخت حرام ہے اور ایسے کے لیے مطلب کیا ہوگا کہ جیسا ابھی ہم نے شعر سنا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت قرار کیجئے قرار اتنا ہمیں یاد رکھا اور ہمیں صلی اللہ تعالی وسلم مکمل نہ لکھے باپ ایگزام دینے والے طلبہ ہی ہیں کہ وہ اسلامیات کا پیپر ہے تین گھنٹے میں بہت کچھ لکھنا ہے کرنا ہے تو سوٹ لگا, لگا دو ارے آپ درود پاک لکھئے پھر دیکھیے اس کی برکت ہے یقین کیجیے اب ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمد اس تعلیمی سارے سرکل سے ہوتے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ کا نام آیا تو عز و جل, جل, جل و پورا لکھا حضور علیہ السلام کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے نام کے آگے پورا لکھا بزرگ کے نام کے آگے رحمۃ اللہ تعالیٰ پورا لکھا. اور الحمد اللہ اچھے میں اچھے دنیا کے حساب سے بھی نمبر ہم نے حاصل کیے الحمد اللہ تو اب آپ اس کی نیت کیجئے کہ پڑھیں گے بھی اور جہاں کہیں بھی یہ نام نامی اس میں گرامی تو مکمل درود پاک لکھیں گے کئی ایسے بھی ان کو کیا کہیں گے دیوا نہیں کہیں گے کہ الحمد وہ تو باقاعدہ اپنی ڈائری کے اندر انہوں نے ایک مقرر تعداد کر کے رکھی رکھ تو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہ لکھتے ہیں درود پاک کو یقین کیجیے آپ جی اپنا جی جی ہے نا کہ وہ بارہ مرتبہ آنکھیں بندی بارہ مرتبہ اشار میں جی تو اس کے ساتھ ہی وہ جگہ ہوتی ہے تعداد میں تو وہاں روزہ لے لیں اتنی بار میں نے مطلب کہ اسی طرح تسبیح ہاتھ میں لے لے کاؤنٹر ہوتا وہ رکھیں اس سے دیکھا کہ کافی پڑھنے میں آ جاتا ہے جی مجھے اس میں امین رسومت کا غلط میں کال یاد ہے تھا ایک بار وہ آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے زبان کو مصروف رکھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہاتھ میں کاؤنٹر یہ تصویر ہوگی نا تو اس سے جو ہے نا وہ زبان فضول گوئی سے بھی بچے گی اور زبان چلتی رہی گی. اللہ ہمیں نصیب کر دے نصیب کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ آئیے ایک سوال شامل سلسلہ کرتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگ میرا نام محمد یوسف میرا تعلق ممبئی ہندوستان سے میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں پر بزرگوں کی حاضریاں آتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں شریعت کے مطابق ان کی داری بھی نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فقیر لائن ہے تمہیں اشارہ اور ہے اور فقیر اور ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلی, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرا اللہ اور ہے فقیر اور ہے یہ تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے اب یہ اس کے بارے میں کیا ہے آئیے ہم آپ کو شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت کی زبانی اس سوال کا جواب سناتے ہیں سُن صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حیرت ہوگی کہ میری سواریاں بھی میں نے سنی ہیں اب اب بولنے کا ہے کچھ آپ کے پاس میری سواریوں کے بھی ڈھکوسلے ہوئے کہ قادری کی سواریاں گئی اب میں زندہ ہوں میں بالکل اس کی بھرپور مخالفت کرتا رہتا ہوں بھائی یہ جنات نے مجھے بھی نہیں چھوڑا شرارتی لوگ میرا نام لے کر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں میرے چونکہ محبت کرنے والے لاکھوں یا پتہ نہیں اس سے بھی متجاویز ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ پھنس جائیں گے کہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوتا وہ عقیدت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ عجیب و غریب و غریب و عجیب اس میں ساری بھی ہیں میرے تو مجھے بہت اس کا اندیشہ زیادہ ہے کیسا ہو تو میں ابھی سے بول دیتا ہوں کہ میری سواری کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کو بولنا تو جھوٹ بولتا ہے میں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ایسی حرکتوں کی مخالفت ہی کروں گا مجھ سے بند پڑا تو یہ اس... ہے اسلام میں نہیں میں نے علماء کی صحبت پائی ہے الحمدللہ تو جو قرآن و حدیث جانتے ہیں ان کے پاس یہ اس طرح کے ڈھکوسلے نہیں ہیں یہ جاہلوں میں بھلے یہ نماز پڑھتے ہوں یا داڑھی رکھتے ہوں یا مطلب یعنی کہ سر پہ شامی کباب پیشانی پہ بنایا ہوا ہو یہ سواریوں کے دعوے جھوٹے ہیں. یہ غلط اس میں بزرگ نہیں ہوتے اولیاء کرام نہیں ہوتے انسان نہیں ہوتے یہ سب کے سب یا تو جنات ہیں یا کچھ جنات ہیں کچھ ایسے ابے جاگ کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے او مال ملید نذرانے شکرانے جمع کرنے والی ترکیب ہے کیوں ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر مطلب کہ ہمارے امال اور یہ سب مطلب ایمان ایمان, ایمان ایمان کے خطرے ہوتے ہیں اس, بات اس بات طرح کے لوگ جب یہ میری باتیں مجھے گالیاں دو دو ٹکڑے دیتے ہوں گے ان کی دکانداری پہ حرف آتا ہے نا. تو یہ اس طرح کے لوگ کچھ مان جاتے ہیں کچھ نہیں مانتے گھر میں اختلاف جب میں بولتا ہوں تو جو نوجوان ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف آ جاتے ہیں پرانی ترکیب کی عورتیں یا پرانے لوگ جو ہوتے وہ بالکل یہ مولوی اور فقیر کی تو پرانی جنگ ہے تریقت اور یہ طریقت کی باتیں مولوی کیا جانے پھر یوں اس طرح کی ماض اللہ الٹی سیدھی ہانکتے ہیں گمراہ کے بعد مولوی, یہ یہ مولوی کیا جانے کیا ہوتی ہے تو یہ بابا کہتا ہم پہنچ گئے ہاں تو, پہنچ تو واقعی پہنچے ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم کا اختلاف کرتے ہیں شیطان کے قدموں تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جادو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جادو سے بھی بعض اوقات مسائل حل ہو جاتے ہیں تو یہ طرح طرح کے طریقے علاج ہیں یا تو اس لیے مطلب جو علاج کر دے اس کی اگر عقیدت رکھنی ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ ڈسپرین کو تو آپ نہ پیروں کا پیر بنا لو یار ڈسپرین ایسی پاورفل ہے ایسی پاورفل ہے. پاور ہے کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک درد کر رہا ہے کھانے کے بعد دو ٹکیا ٹو ٹیبلٹس پانی کے گلاس میں اس کو آپ ڈسول کر لیں حل کر لیں اور اس کو پی جائیں انشاءاللہ آپ کا درد سر ٹھیک ہو جائے گا یہ تو پیروں کا پیر ہو گیا یار کہ اس نے مطلب میرے سر کا درد تھا سر پھٹ رہا تھا وہ دو ٹیبلٹ میں نے کیا کھائی میرا سر ہی ٹھیک ہو گیا فقیر کس کو بولتے پتا ہے ایک بزرگ ہوتے تھے صوفی بشیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے میں ان کے پاس آنا جانا ہوا ہے بہت پہلے لڑک پن میں اپنے تو وہ فرماتے تھے فقیر فقیر کیا ہوتا ہے فقیر کے چار حروف ہیں فا کاف یا وا فیس فاقا انہیں فقیر میں چار چیزیں ہونی چاہیے وہ بھروا دیتے فیس فاقا اب ڈٹ کے کھایا توند نکالی ہے اور ہے بنا فقیر تو فقیر کے لئے فاقا فاقا اس کے ایک تو سورت یہ فقیر وہ جو فاقا کرے کاف قناعت اب یہ کہ ہم نے تو اتنا بینک بیلنس بنا رکھا ہے پھر بھی حل مم مسجد کا بورڈ چڑا ہوا ہے آنے دو آ جا پھنسا جا آ جا پھنسا جا پیسے ویسے لاؤ پیسہ دے نظرانے دے شکرانے جو آیا بٹور رہے اور کھینچ رہے ترکیبوں سے تو قناعت جو مل گیا اس پر قناعت مگر یہ قناعت تو فقیر میں فیس فاقہ قاف سے قناعت پھر آ یا تو یا سے یادیں لائی اب یہاں تو مطلب ہم تو پہنچ گئے ہم کو تو ضرورت ہی نہیں عبادت کی اور راہ آخر میں رہ گیا راہ راہ سے ریاضت اور ریاضت محنت کی متقاضی ہے یوں چلو چلو چلو چل گئی محنت نہیں ہے یہ ریاضت ٹھیک ہے اس کو اب ریاضت کا نام نہیں دیں کرتا تو ہے یہ نہیں تو پیسے کھینچنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے ہے مزدور کتنی بےگاری کرتے ہیں یار مزدور ہی کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا نہیں اچھلتا پیر صاحب کم اچھلتے ہیں وہ مرید زیادہ اچھلتے ہیں سر پیر صاحب وہ بڑی وہ ترکیب سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں مرید جو جوش میں اڑوم چڑم کر دیتے ہیں تو یہ ان پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ جالی فقیر ہیں باقی جو مشائق کرام ہیں نوز و میں ان پر تنقید نہیں کر رہا یہ جو چرسیں پیتے بنگڑیاں اور لگے دم میٹے غم دنیا کماوے ہم میں ان کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ تو ان کو پچھلے دو سلسلوں سے ایک سوال ویڈیو ہے وہ چل رہا ہے uh. جی اور اسی سے متعلق وہ ہے جی پیر و مرشد سے کوئی وظیفے کا مل جائے یا کسی کا وہ اب یہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہاں بالکل اور و وظائف سے متعلق چونکہ مدنی انعام رہا ہے چونکہ مرید و طالب ہونا اس اسی لیے ضروری ہے شجرے کے اواد وظائر میں تو اس موقع پہ میرے خیال میں طریقت کے حوالے سے ضروری مدنی پھول پیش کرنا چاہیے لیکن چونکہ وقت کا میں ابھی یہ کیا کریں باپو سے مشورہ ہے کہ اگر آئندہ سلسلہ باپو وقت دے تو اپنے اس کی بتانا ضروری باپو یہ ورنہ کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور یہ سب طریقہ بتایا نا کہ جو ابھی میرا مشورہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ آئندہ خصوصی سلسلہ جو ہے نا وہ اگر اس پہ رکھ لیا جائے اسی اس مدنی انعام سے متعلق ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی انشاء اللہ اب جو آئندہ جو سلسلہ جو بھی کہ مطلب آخر کار یہ وظیفے کا پی سی پیر صاحب سے اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے اور دیگر وظیفے کے متعلق جتنے معاملات ہیں اور پیر کامل کے حوالے سے باتیں اور اس کے زبردست واقعات اور حکایات یہ انشاءاللہ تبارک بتانا آئندہ سلسلے میں ہو جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کرم شاء اللہ تو میٹھیس ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ شاء تعالیٰ آئندہ ہمارا سلسلہ یہ اسی موضوع پر انشاءاللہ شاء و وظائف کے کیا معاملات ہیں کس طرح پیر سے حاصل کیے جائیں اور دوسرا یہ کہ جہاں درود پاک کی بات چلی تو وہاں یہ عرض کروں کہ الحمد جل میرے شیخ طریقت میری رسومت نے اپنے ہر مرید و طالب کو درود پاک کی بڑی زبردست کتاب جس کا نام ہے دلائل الخیرات خیرات وہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کے مصنف حضرت علامہ سلمان ابن جزولی رحمۃ اللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے آٹھ حزب ہیں اور ایک ایک حزب روزانہ پڑھنے کے ہوتے ہیں آخری دن یعنی پیر کے دن آٹھواں حزب پڑھنا ہوتا ہے اور پہلا حزب بھی پڑھنا ہوتا ہے اس کا طریقہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی اسلام پوچھتے ہیں کہ دلائل الخرات پڑھنے کی اجازت آپ شجرت شریف پورا ایک دفعہ پڑھ تو ان شاء اللہ کو اس میں مل جائے گا اس کے بعد آپ یہ دلال الخر شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں انشاءاللہ آپ اس کی بے شمار برکتیں حاصل کریں گے کہ درود پاک پر بڑی زبردست کتاب ہے بڑے زبردست درود پاک کے فضائل اور درود پاک اس کے اندر تحریر ہیں اور یہ بھی بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ مذہبی چینل الحمدللہ للہ جہاں پر دیگر موضوعات پر سلسلہ لاتا ہے وہاں پر ہمارا ہفتہ وار درود سلام پہ سلسلہ ہے اور وہ کرتے بھی کون ہے آپ کو ہے الحمد للہ شہزادہ میر سنت ابو ہلال حاجی بلال رضا اکتاری سلامہ الباری درود پاک پر یہ ایمان افروز فیصلہ کرتے ہیں جس کا آپ پرومو بھی مراضہ کرتے ہیں کتنا زبردست انہیں کی آواز میں ہے ان کا بیان ہوتا ہے درود پاک کے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ چلتا بھی اس خاص دن ہے جس دن کی فضیلت آپ کو سنائی گئی کہ جمت المبارک کے دن کی جس دن درود پاک پڑھنا یہ بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے جمت المبارک کو پاکستان کے وقت کے مطابق بارہ بجے مدینہ طیبہ کے وقت کے مطابق دس بجے الحمدللہ للہ سلسلہ یہ آنر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا مت بھول گیا انشاءاللہ شاء چونکہ نیا مدنی ماہ شروع ہونے کو ہے جی تو میں مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ سر کروں گا کہ 26 مدنی انعامات کے رسائل لے کر تقسیم کریں اور مدنی ماہ کے اختتام پر وصول کریں اور یہ دیکھا گیا کہ جو ابتدا کے اندر ہی مدنی انعامات کا رساللہ حاصل کر لیتے تو وہ پھر پابندی سے فکر مدینہ کی ترقی بن جاتی ہے تو فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر کہتے ہیں کہ بس جلدی سے مدنی انعامت کا رشتہ لے لیجئے اور لے کر دیجئے اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ دیگر اور مدنی انعامات کا حصول ہو تو آپ کے قریبی جو ہفتہ واری سنتوں پر اچنما ہوتا ہے اس مدنی انعام یہ بھی مدنی انعام ہے اس میں آپ لازمی شرکت فرمائیں مدنی قافلے میں سفر یہ جو مدنی نام ہے پوری دنیا جس کو مدنی قافلے کے نام سے پکارتی ہے اس مدنی نام کی برکت یہ کہ آپ کے عمل میں بھی بہتری اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اس پر استقامت بھی ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میٹھی اسلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو مدنی انعامات کا رسالہ ہوتا ہے اس کے آخر میں نام والد صاحب کا نام عمر جگہ وغیرہ یہ سب ہے اسے پر کیجیے اور اندر کا حصہ اس کو پُر کرے کتنے سوالات پر عمل رہا یہاں پر وہی بات نگران شورا جب ہمارے سلسلے میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرماتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جب ہم اپنے یعنی حساب کتاب کا اپنے اکاؤنٹس کا آخر میں حساب کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس دفعہ اتنے ہزار روپے اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے کمپنی دکان یہ کاروبار ہمارا منافع میں رہا اب ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمیں فلاں سے رابطہ کر کے مزید مال بیچ کے اب اپنے اس ہدف کو کراس کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ کے مدنی انعامات کی تعداد فار اگزامپل آپ کی اکتالیس ہے تو کوئی مشکل نہیں آپ کوشش کریں کہ ڈبل چھبیس ہو جائے اگر ڈبل چھبیس ہے آپ کوشش کریں تریسٹھ ہو جائے اگر آپ ترسٹھ پر عمل کرتے تو ماشاءاللہ آپ اتار کے دوست بنی گئے سبحان اللہ آپ کوشش کریں کہ پورے, پورے بہتر ہو جائے مزید کفل مدینہ کی بھی ترغیب ہو جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کر دے زیر نصیب کے وہ آخری حصہ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں اور اگر وہ نہ ہو تو آپ خود ہی دیکھیں کہ ٹھیک ہے اتنا عمل رہا اب ان آئندہ ماں مزید اس پر عمل کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس آخر آخر شعر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود بود پڑھو, بود پڑھو بود اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود بود پڑھو, بود پڑھو, بود پڑھو بود مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے صلی صل اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم